بے شک صدقہ دائی والے مرد اور صدقہ دائی والی عورتیں اور وہ جن ہوئے نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونی ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے